سورہ منتحینہ کی آیت نمبر چار میں اللہ جل جلا ابراہیم علیہ السلط کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے اس عقیدے کو بیان فرماتے ہیں قد قدانت مثبت فی ابراہیم والذین اے مسلمانوں تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں بہترین نمونہ ہے ابق تاب اللہ۔ جب انہوں نے یہ کہا اپنی قوم کو کہ ہم تم سے بیزار ہیں اور بری ہیں اور جو تم اللہ کے سوا دوسری عبادتوں میں مصروف ہو اللہ کے احکام کے بجائے دوسرے قوانین کو نافذ کرنے میں اور قبول کرنے میں لگے ہوئے ہو ہم اس سے بیزار ہیں ہم اس سے بیزار ہیں, سے بیزار ہیں کفر نہ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں وبدا بہن و بینک آدا وت بدن اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض جو ہے یہ بالکل کلم کھلا ہے قیامت تک حتہ تو منو باللہ واہدہ یہاں تک کہ تم بھی اللہ تعالی واہدہ لا شریک پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالی کی عبادت اور اللہ تعالی کی شریعت پر ایمان لاؤ اللہ قل ابراہیم علیہ ہی ہاں ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے جو اپنے والد کو کہا تھا لاس تقفرن کا ورما امل من اللہ منشی کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اور اس کے علاوہ میں اور کوئی میرے پاس اختیار نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس بات میں کوئی اسوا نہیں ہے یعنی کافر باپ کے لیے دعا کرنے کی اجازت بس منسوخ ہو چکی ہے ربانہ علی کا توکل ناویل کا انب ناو علیہ کل مصیر اے اللہ ہم نے آپ ہی پر توکل کیا اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوئے اور آپ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے اسی طرح اللہ جل جلالہ نے پیغمبر علیہ السلط والسلام کے ان صحابہ کی تعریف فرمائی جنہوں نے اس عقیدے پر عمل کیا یعنی باپ مسلمان بیٹا کافر بیٹا مسلمان باپ کافر فر آپس میں جنگ ہوئی اور جنگوں میں انہوں نے خونی رشتے کو مقدم نہیں جانا اور ایمانی رشتے کو مقدم رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے باپ اور بیٹوں تک سے جنگ کی ابو عبیدہ بن ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو قتل کیا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تلاش کرتے رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو اور چچا کو اللہ عالم قتل کیا وہاں قزا اور مسعد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے بھائی کو ایک انصار کے حوالے کر دیا کہ اس کو پکڑ لو اس کے ماں باپ جو ہیں بہت مالدار ہیں تمہیں بہت زیادہ فدیا ملے گا میرے بھائیو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے یہ قاعدہ بیان کیا ہے لاتج و نب اللہ وََََََََََََََََََََََ اللہ خریدون منحد اللہ کہ اللہ اور آخرت کے روز پر ایمان لانے والے لوگوں میں آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہوں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں بات سمجھ میں رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے اہل ایمان دوستی نہیں کرتے ان سے محبت نہیں رکھتے ان سے تعلقات نہیں بڑھاتے و لو کانو آبا احموم اگرچہ وہ ان کے باپ دادا کیوں نہ ہو ان کے بیٹے کیوں نہ ہو ان کے بھائی کیوں نہ ہو ان کے رشتے دار اور قبیلے والے کیوں نہ ہو الا وفی قلوب المانا وہ اید اہم من ہو اللہ جل جلال فرماتا ہے یہ انتہا پسند نہیں ہے یہ دہشت گرد نہیں ہے بلکہ اس عقیدے کے جو حاملین ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نقش کر دیا ایمان اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں وہ ادہ ہم بیرو اور اللہ جلجلال نے اپنی خصوصی مدد کے ساتھ ان کی تائید اور تقویت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور قوت بخشی ہے وہ یدخل ہم ان تجری من تحطی النہار خالدین فیحا اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہ وہ ردعن اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی الا حزب اللہ یہی اللہ کی جماعت اللہ ان حزب اللہ المفلحون اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی حد ہی نقط الصسی علی الحق الباطل میں منظور اہلان اہل ایمان کے نقطہ نگاہ سے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش جاری ہے اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے بات سمجھ میں آ گئی وہ امریکی ہے اس لیے جنگ ہو رہی ہے یہ پاکستانی ہے اس لیے جنگ ہو رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی امریکی جو مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں اور پاکستانی جو کافر ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں عربی اگر کافر ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور اجمی اگر مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے یہاں پر بات خونی رشتوں کی اور قبائلی عصبیت کی نہیں ہے بات صرف اور صرف ایمانی رشتوں کی ہے ایمانی رشتوں کی بنیاد پر یہ جنگ یہ کشمکش قیامت تک جاری رہے گی آپ دیکھیں آج اساتذہ و تلا کے درمیان جنگ جاری ہے بات شاید میں نے وہ سخت کہہ دی ہے لیکن یہ ہو رہا ہے باپ بیٹوں کے درمیان جنگ جاری ہے ماں اور بیٹی کے درمیان جنگ جاری ہے میاں بیوی کے درمیان جنگ جاری ہے ایمانی رشتوں کی بنیاد پر اس لیے اگر ہم حق و باطل کی کشمکش کو سمجھنا چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں تو ہمیں الولا و کے عقیدے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری جو جنگ ہے یہ پاکستانیت پشتونیت بلوچیت کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اسلامیت اور کفر کی بنیاد پر ہے اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں مومن ہیں اہل توحید ہیں اور شریعت کے حامی اور شریعت کے قیام استحکام کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ لوگ جو کہ آئین کے حامی ہیں قانون پاکستان دستور پاکستان کے حامی ہیں وہ ہمارے دشمن ہے اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو جو بھی پاکستانی کفری قانون کا حامی ہے معد ہے وہ یقینا ہمارا دشمن ہے اور جو بھی شریعت اسلامیہ کا حامی ہے معید ہے اور جہاد فی سبیل اللہ میں ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے چاہے کوئی بھی چاہے کتنا ہی ضعیف کتنا ہی غریب اور فقیر انسان کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ میں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کل کسی ساتھی نے ایک ویڈیو مجھے بھیجی ہے اس میں, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت مشہور مفتی صاحب ہیں جو کہ حضرت عمران خان صاحب کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلب میں لائے جا رہے ہیں اب آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹے بچے کی ویڈیو بھی روانہ کی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چھوٹا سا بچہ ہے میں تو نہیں جانتا وہ کون ہے وہ جو عمران خان کے بارے میں انکشافات کر رہا تھا کہ قادیانیوں کو عمران خان نے جو دنیا میں جنت فراہم کی ہے جو حقوق عطا کیے ہیں ان کو وہ چھوٹا سا بچہ بیان کر رہا تھا اب اس چھوٹے سے بچے کی غیرت ایمانی کو آپ دیکھیں نہ اس کے سر پر ٹوپی تھی نہ اس کی جیب میں کوئی مسواک تھی نہ ہی وہ کسی مدرسے کا طالب علم تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے دل کو نور ایمان سے منور کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بچے کو بھی اور دوسرے جتنے بھی ہمارے اہل ایمان ہیں ان سب کے بچوں بچیوں فرزندوں کو اللہ تعالیٰ ایمانی غیرت عطا فرمائے بڑی بڑی کتابیں پڑھ لینے سے ایمانی غیرت کا حصول لازمی نہیں ہے ایمانی غیرت یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک خصوصی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے جیسے کہ آیت میں پہلے بات آ گئی ہے اَن قلاء تحدیم نحبت ولا کنََ اللہ یہ حدیم یا اسے اس سے کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ مفتی صاحب نے اب اپنے مخالفین کی تکفیر شروع کی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ اللہ ہم تکفیر کرنے والے لوگ نہیں ہے بس اتنی بات ہے کہ ہمارے حکیم الامت استازوں کے استاز شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کافر بناتے ہیں تو انہوں نے ایک نقطہ اور بڑھا کر فرمایا کہ ہم بناتے نہیں ہیں بتاتے ہیں خیر اب موضوع تکفیر کی طرف کہیں چلا نہ جائے بس اتنی سی گزارش ہے کہ فرعون کے جو جادوگر تھے ان کو اللہ تعالی نے ہدایت نصیب فرمائی تھی کاش کی عمران خان کے اور اس طرح کے تاغتوں کے جادوگروں کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت عطا فرما دے آمین کہہ دیں آپ حضرات بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر ہم فرمائے